مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور حسب معمول اس میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پہ دونوں نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل اللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا اور آج کا جو احکام تجارت ہے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی جو بالخصوص موضوع رکھا ہے وہ ہے زکوۃ کے احکام تو آپ زکوٰۃ سے متعلق بالخصوص اور بالعموم کسی بھی مالی معاملات سے متعلق یا تجارت سے متعلق سوال ہوگا تو ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آج اس وقت انتیس شعبان المعظم لگ چکی ہے یہ آج ہمارے لیے خاص دن ہے کیونکہ انتیس شابان المعظم چودہ سو تینتیس ہجری کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری علی رحمت الباری کا وصال ہوا تھا اور آج کے دن ان کا عرس منایا جاتا ہے یوم مشتاق منایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی اہتمام کرتی ہے الحمدللہ آج بھی اجتماع ذکر و کا بھی سلسلہ ہے اور اس وقت قرآن خانی وغیرہ کا بھی سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ازل اپنے اپنے طور پہ اس عرس میں یوم مشتاق میں ہم بھی حصہ ڈالیں گے آپ بھی کوشش کیجئے کچھ نہ کچھ اصال ثواب کرتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ ازر اس کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کی ایک شعبہ العلمیہ نے ارس کے موقع پہ ایک بہت ہی پیاری کتاب اطار کا پیارا 166 سو صفحات کی کتاب ہے یہ جاری کی ہے اور اسی شابان المعظم 1437 سو ہجری میں اس کو جاری کیا گیا ہے حاجی مشتاق اطاری رحمت اللہ تعالی علی کی سیرت کے بہت سارے ایسے گوشے جو ان کے قریب رہنے والے بھی تمام افراد کو شاید نہ پتا ہوں اس میں شامل ہیں بہت ہی اچھی اچھی حکایات بھی ہیں نیکی کا درس بھی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تدبیریں بھی اس کتاب میں آپ کو انشاءاللہ شاء ملیں گی یہ کتاب پڑھیں گے تو علم دین کا جذبہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ ازل کردار میں ایک مثبت تبدیلی بھی آنے کی ہم امید کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے تسکرے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیک لوگوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ پڑھتے ہیں تو اس سے جذبہ بھی ملتا ہے اور انسان کے عمل میں بہتری آتی ہے اسی کتاب سے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ عز و کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دارالفطاہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی ازغر اتاری صاحب ہمارے ساتھ الحمد للہ موجود ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے زکوۃ کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو فرمائی تھی کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرمائی تھی اس ہفتے بھی پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ جو بھی سوالات ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں مفتی صاحب مرحبہ کہتے ہیں سلاۃسلام اب الم سلیم اماں بادو فب شعیط بسم اللہ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج حاجی مشتاق کل رحمہ کا است ہے اپنا دن منایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقصد فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کافی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے ماشاءاللہ اور مطلب عام طور پر ایک جو ناطخواں ہوتا ہے جی تو اس کی زندگی میں دیگر پہلو کم نظر آتے ہیں صحیح لیکن وہ ایسے نہیں تھے یعنی انہوں نے درس نظامی کی بھی کچھ کلاسیں جی تو میرے علم میں ہے شاید تکمیل تو نہیں کی انہوں نے چار درجے کے سامنے اب اتنا مشہور و معروف ناطخوا ہونے کے باوجود طلبہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا تو یہ بتاتا ہے کہ عام شخصیت نہیں تھے پھر ایک بہت اچھے مبلک تھے پھر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شراء کے نگران بنے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اچھی انتظامی صلاحیتیں بھی موجود تھیں جی منتظم تھے, منتظم تھے جی اور اس سے پہلے باول مدینہ کے نگران بنے تھے جی جی تو یہ تمام خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو ان کی خاص پہچان ہے جو ان کو سب سے ممتاز کرتی ہے جی وہ ہے ثنا خانے مستفیق ہونا بے شکتا بے شکتا بہت, جی بہت اچھے ناطخان تھے جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ماحول میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان کی اگر کوئی نعت سنی ہے تو خسر بھی اچھی لگی نہ سبری اچھی لگی ماشا. ایک کیسے اٹھا کرتے تھی مکتبہ تم مہینہ کی جاری اس میں شاید مدنی مدنی والے بھی تھی دی. تو یہ بڑی مشہور ہوئی تھی زمانے میں مشتاق بھائی کی پڑی ہوئی میں نے 1995 سو پچانوے میں میرکو خاص میں ایک محفل ہوئی تھی تو ان کو لائیو سنا تھا پہلی مرتبہ جی تو اس میں انہوں نے سربر کہوں کہ مالک مولا کہوں کہ جس انداز پہ وہ پڑھتے تھے اس انداز پہ پڑھا اور یعنی وہ پڑھنا ہی ان کا ایسا ہوتا تھا کہ آدھا کلام ویسے سمجھ میں آ جاتا تھا کیونکہ وہ جس انداز کی طرزے لے کری ہی ترنم والی طرزیں تھیں اور یعنی زبان پہ چڑھنے والی تھی اس کو ہر خاص عام جو ہے گنگنا سکتا تھا اور ایک ہوتا نا بالکل غزلیہ کی طرزیں جو بہت زور لگانا پڑتا ہے اٹھانا پڑتا ہے ایسے نہیں انہوں نے بہت خام پہم طرزیں لے کر آئے اور بہت سارے کلام پڑھے انہوں نے اور آج بھی مطلب میرا مشاہدہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہنا ہوتا ہے مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی چینل کے کاموں کے حوالے سے ویسے تو آپ کتاب ہی کے درمیان نظر آتے ہیں لیکن تھوڑی بہت جو میں نے نعت کبھی سنتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے تو میرا تو مطلب گمان ابھی میں سوچ رہا تھا یہ جملے کہنے سے پہلے تاکہ سچی بات کہوں تو اکثر آپ حاجی مشتاق اختاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سن رہے ہیں اکثر اصل میں میرے پاس جو اختار کا پیارا سیڈی ہے وہ سیف ہے ٹھیک کارڈ کے اندر میموری کارڈ کے اندر ٹھیک تو وہ چونکہ مجھے آرام سے اویلیبل ہوتی ہے تو اب وہ ہے بھی اتنی بڑی مہینوں میں جا کے ختم ہوتی ہے ٹھیک میں گاڑی میں آتے جاتے ہیں بندہ سنے تو مہینوں میں جا کے ختم ہوتی ہے اچھا وہ ختم ہوتی ہے دوبارہ وہی لگ جاتی ہے صحیح تو یوں اتفاق ہوتا رہتا ہے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں بس ایک بات یہاں پہ کہوں گا مفتی صاحب نے حاجی مشتاق علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق علم دین بیان کیا اسی کتاب میں ایک بڑی پیاری تفصیلن واقعہ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے دوران علالت ہی مفتی صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے حاجی مشتاق تعلیم اللہ تعالی علیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں روبہ سے حت ہو جاتا ہوں تو انشاءاللہ پھر سے باقاعدہ تعلیم درس انضامی یا دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کروں گا آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ زفظ اجتماع ذکرات پھر اس میں بھی حاجی مشتاقت علی احمد اللہ تعالیٰ لے کا ذکر خیر ہوتا رہے گا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جی ہمیں سوالات دے دیجیے محمد رضا باب البینہ کراچی سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کل بینک کی طرف سے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر ایک سہولت فراہم کی جا رہی ہے جس میں وہ اپنے صارفین کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کارڈ کے ذریعے کسی مشہور کھانے پینے کی جگہ پر کھانا کھائیں گے یا پرچیزنگ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو مختلف ڈسکاؤنٹ آفر کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی اپنے کارڈ کے اوپر پیٹرول دلواتا ہے تو اس کو پانچ پرسینٹ ریٹرن ملتا ہے کوئی مشہور جگہ پر کھانا کھاتا ہے تو بیس فیصد تک ڈسکاؤنٹ تک کی آفرز آ رہی ہیں جس کے اندر مختلف بینک کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ دونوں پر یہ سہولت موجود ہے تو اس صورت میں ایسا ڈسکاؤنٹ لینا کیا تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجیے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے میرے ایک اسلامی بھائی ہے انہوں نے اٹھائیس لاکھ روپئے کی دکان لیے اب اٹھائیس لاکھ روپے ان کے اوپر قرضہ ہے دکان انہوں نے لے لی کا اچھا ہے اور ان کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے ابھی ان کے پاس بینک بیلنس وغیرہ نہیں ہے اور خود کا مکان ہے گاڑی بھی ہے خود کی فور ویلر تو کیا اب ان کے اوپر زکات کا کیا احکام لگیں گے اور کس انداز میں ان کو زکات دینا پڑے گی اس کا خلاصہ فرمانے رزاک اللہ خیر ایک مزید سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نکاح دیروں میں ملک جانا چاہتا ہوں بگیرتی ہے بگیر تو کیا نان نقصہ میرے اوپر ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کو بھی جاب دیں جی مفتی صاحب یہ پہلا سوال تھا ہمارے پاس اس طرح <غفر> کہ رضا تاری تھی کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ <غفر> <رضاد غفر> جو ہے اصل میں ڈیبٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے جی کافی <غفر> تفصیلی ہے جی <غفر> یعنی یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا آدھا جواب تو میں دے دیتا ہوں ٹھیک آدھا جواب دینے سے میں فی الحال معذرت کروں گا ٹھیک اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض کارڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکاؤنٹ کی مالیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر کسی کا نام سلور کارڈ رکھ دیا جائے گا کسی کا نام گولڈ کارڈ رکھ دیا جائے گا کسی کا نام رکھ دیا جائے گا ان کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ کم مالیت کا جو کارڈ ہے وہ کم کیٹیگری کا کراتا ہے اس کو سلور کہا جائے گا ٹھیک ہے زیادہ مالیت کا جو کارڈ ہے اس کو گولڈن اکاؤنٹ میں جو پیسے کارڈ کہا جائے चीक चीक گا اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں یعنی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اتنے لاکھوں روپے رکھیں گے تو بینک آپ کو یہ کارڈ دے گا اور اتنے لاکھ رکھیں گے تو آپ کو یہ کارڈ دے گا ٹھیک اب اس کارڈ کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو کہیں یوز کرے ٹھیک اس کے اپنے پیسے ہیں ٹھیک اپنے پیسے ہونے کے تعلق سے تو کوئی کلام نہیں تھا نا ٹھیک لیکن اب ان کارڈز کی بنیاد پر بینکوں نے جو بینیفٹ دینا شروع کیے ہیں ٹھیک وہاں سے اصل سوالات شروع ہوئے ہیں ٹھیک بہت سارے سوالات شروع ہوئے ठीक ہیں ठीक اب جو رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے وہ رقم قرضہ ہے ٹھیک ہم نے بطور قرض دی ہوئی ہے ٹھیک بطور امانت کے لیجیے آپ لیکن فکی ادوار سے وہ قرض ہی کے حکم میں آتی ہے کہ بینک اس کو صرف کرتا ہے اس کو اس کا دیا جاتا ہے اب جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ ہمیں اس قرضے کی بنیاد پر جی تحفے تحائف اور بیش قیمت جو ہے وہ انعامات دینا شروع کر دے اور بنیاد یہ ہو کہ اگر آپ کے اتنے لاکھ ہوں گے تو انعامات ملیں گے اتنے لاکھ نہیں ہوں گے تو انعامات نہیں ملیں گے صحیح یہ بنیاد بنا لیں ٹھیک تو اب یہ بنیاد بنانے کا جو پس منظر ہے وہ واضح کرتا ہے کہ قرضے کی کمی بیشی کی بنیاد پر یہ فرق آ رہا ہے صحیح تو کچھ کارڈ تو ایسے ہیں کہ جس میں ملنے والی سہولیات کا تعلق مالیت کے فرق کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ سہولیات ملتی ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایئرپورٹ کے جو لاج میں وی آئی پی لاج ہے وہاں جا کر آپ بوفے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مفت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بس آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے آپ کو زیادہ زیادہ ایک روپیہ دو روپیہ لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی سوال کیا جائے کہ بھائی یہ جو سہولت ہے یہ ہر ڈیبٹ کارڈ والے کو ملتی ہے جواب ملے گا کہ نہیں ہر ڈیبٹ کارڈ والے کو نہیں ملتی جس کے پاس فلاں کارڈ ہوگا ٹھیک ہے وہ فلاں کارڈ کیسے ملے گا جس کے رقم میں زیادہ جس کے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم ہوتی ہے اس کو وہ کارڈ ملے گا تو اب علماء کی طرف سے اب یہ جواب دیا جائے گا کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ سہولیات سب کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے بلکہ رقم کے فرق سے مل رہی ہیں ٹھیک ہے جس کا قرضہ اتنا ہوگا جو اتنا قرضہ دے گا اس کو اس وقت ملے گی اوروں کو نہیں ملے گی ٹھیک تو اس کے تو شو ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا ٹھیک ہے رقم پہ مل رہا ہے مطلب کہ وہ کارڈ جس کے اندر جس کے بدلے میں ملنے والی سہولیات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ کارڈ ایسا ہے کہ اس کے نیچے والا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سہولیات نہیں مل رہی اس کو مل رہی ہیں ٹھیک تو صاف ظاہر ہے جو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے بینک کو اس کے بدلے میں آپ کو یہ نفع دے رہی ہے ٹھیک یہ تو قرضے کی صورت ہے اور یہ جو صورت ہے بڑی واضح ہے اس میں کوئی خفا نہیں ہے دعوت اسلامی کی ایک تو مجلس داولستہ ہے ٹھیک ہے دوسری مجلس ہے مجلس تحقیقات شریعہ اور مجلس تحقیقات شریعہ چار مختار اکرام اور تین نائب مستین کرام پر مشتمل مجلس ہے تو اس مجلس نے ابھی جو اپنا آخری دوروزہ مشورہ کیا ہے جی اس مئی کے مہینے میں ہوا تھا جی اس میں اتفاقی طور پر یہ فیصلہ دیا ہے جی کہ اس طرح کے کارڈ پر ملنے والی جو سہولت ہے جی وہ سودی سہولت پہ گی جی اب ہم آ ہیں دوسرے کارڈز کی طرف ٹھیک جی کہ بھائی ایک بینک ہے وہ ہر کارڈ پر سہولت دیتا ہے ٹھیک جی جی جی جی ہے کسی بھی قسم کا کارڈ ہو صحیح سب کو ملے سب کو ملے گا اگر کسی کا اکاؤنٹ خالی ہے ایک مثال ہے ٹھیک ہے اس کو بھی وہ سہولت الاؤ ہے اگر جو ہے وہ دس ہزار روپے ہیں جب بھی اس کو وہ سہولت الاؤ ہے ٹھیک ہے پچاس لاکھ جب بھی وہ سہولت الاؤ ہے کوئی باؤنڈری نہیں بنائی کوئی باؤنڈری نہیں بنائی ٹھیک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا حکم ہوگا صحیح اب اگر کوئی کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے اور خریداری کرتا ہے اس کو بیس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے یا پیٹرول بھروانا جاتا ہے وہاں اس کو دو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے جی تو دیکھیے یہ مسئلہ تو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو حصہ ہے میں نے جو پہلے جو جو جواب دیا ہے وہ اس خاص پس منظر کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے کسی کو غلط है अब نہ ہو है इसका اب جو تفصیل ہے اس کا میں جواب نہیں دے رہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ اگر جس نے بھی یہ مشین لگائی ہوتی ہے اس کا اور بینک کا کیا معاہدہ ہوتا ہے جی یعنی وہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ کون دے رہا ہوتا ہے جی وہ جس نے مشین لگائی ہوئی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے یا بینک دے رہا ہوتا ہے اور دونوں کے کیا مفادات ہوتے ہیں جی تو یوں کچھ تفصیل چونکہ سر دس موجود نہیں ہے میرے سامنے اس لیے کوئی حکم لگانا وہاں مشکل ہے جی میں اس پر توقف کرتا ہوں جی جی جی اس کا تو جو بھی جواب بنتا تھا وہ آپ نے اشاد فرمایا ماشاءاللہ احتیاط کے ساتھ اب یہ دوسرا جو ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ اٹھائیس لاکھ کی دکان لی اٹھائیس لاکھ کا قرض ہے گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے زکاط کا حکم بیان فرمانا نہیں ساحل نے کہا خلاصہ بیان کر دیں جی تو جی خلاصہ تو تفصیل کا ہوتا ہے نا جی اب تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے جی تو دکان اگر بیچنے کے لیے نہیں لی رکھنے کے لیے لی ہے ٹھیک تو دکان پر جو ہے وہ زکات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب قرضہ آئے تو قرضے کو نکال کر کتنا بیچتا ہے ٹھیک کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ڈیٹیل یہاں پر بیان نہیں کچھ تفصیل انہوں نے دی نہیں بس یہ چیزیں بتا دی ہیں چاہ ٹھیک ہے جی تفصیل دیجئے تو انشاءاللہ پھر کچھ خلاصہ بھی بیان کر دیں گے مفتی صاحب مطلب اگلا سوال تھا ہمارا کہ نکاح بھی آ اور اس میں کچھ مالی معاملہ بھی آ گیا کہ نانفکہ جو ہے وہ تو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا رخصت ہی نہیں رخصت ہی نہیں ہوئی جی نکاح ہوا ہے اور یہ خود بیرون ملک چلے گا رخصتی ابھی نہیں دیکھیں رخصتی اگر نہ ہوئی ہو تو ظاہر بات ہے شوہر پر تو نانو نفقہ نہیں ہوگا ٹھیک اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے چار ہوتے ہیں جبکہ رخصتی ہو جائے صحیح لڑکے والوں کی طرف سے ٹال مٹول ہوتی ہے ٹھیک یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے صحیح نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جانے چاہیے ٹھیک اور اگر رخصتی بھی ہو جائے جی اور مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ لڑ جھگڑ کر واپس آ جائے ٹھیک ہے نافرمانی کے طور پر ٹھیک تو بھی اس پر نفقہ نہیں ہوتا ٹھیک لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ سے آئے مثال کے طور پر رخصتی ہو چکی ہوتی ٹھیک ہے اب یہ جا رہے ہیں بیوی کو کہہ کہ تم اپنی والدہ گھر لو ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں نانو نفقہ ہوتا ٹھیک تو اب نانو نفقہ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اس کی خیر خواہی اور اس کے ساتھ جو نا حسن برتاؤ کے طور پر دیتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے استحصان کرتے ہی رہا جی جی مزید کو شامل کرتے ہیں جی جی کیا ایسے سافٹ ویئر انجینئر پر زکوٰۃ فرض ہوگی جن کا مال وغیرہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے مگر ان کے پاس ضرورت سے زیادہ دو کمپیوٹر ہیں جن کی کل اگر تعداد ملائی جائے رقم کے اعتبار سے تو وہ تعداد نصاب کو پہنچتی ہے تو کیسے سافٹ ویئر انجینئر پر زکات فرض ہوگی جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں اگلی کال دیجیے ایک امام ہے یا معذن ہے اس کا زہر کا اجارہ نہیں ہے اس نے مسجد والوں سے زہر کا اجارہ نہیں کیا آٹھ سے چار وہ کوئی اور جاب کرتا ہے اور اثر وغیرہ کا اظہارہ ہے باقی سب نمازوں کا اب جہاں آٹھ سے چار جاب کرتا ہے وہاں پر جو ہے اگر کوئی اوور ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا اگر وہ اثر کی نماز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور ٹائم لگ گیا اور اثر کی نماز اس نے نہیں پڑھائی تو یہ اس مسئلے پر تو نہیں آئے گا ادارے پر اجارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیں ایک مسئلہ تو پتا ہے دوسرے مسئلے کی وضاحت پوچھنا ایک اور کال دے دیں پھر جواب لیتے ہیں انشاءاللہ محمد امتیاز ان نام ہے حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی جگہ بیچی دکان وہ بیچ کے اور گھر بنانے والی جگہ لی وہ بنا رہا ہوں میں مجھ سے زکوٰۃ ہے ٹھیک ہے جی پوچھتے ہوں مفتی صاحب سے مفت پہلا سوال تھا سافٹ ویئر انجینئر ہے مالنی صاحب کو نہیں پوچھ رہا لیکن کمپیوٹر ہیں دیکھیں کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو جی یا ٹھہرا لگانے والا ہو ٹھیک ہے زکوٰۃ کا تعلق پیشوں پر یا بندوں پر ٹھیک مبنی نہیں ہوتا ٹھیک ہے عل بالغ ہونا کافی ہے مطلب بندوں کے ساتھ میں سے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اکیل ہو بالغ ہو ٹھیک ہے اور اب اصل چیز ہے ام ٹھیک ہے قابل اموال والے, ام والے اگر چیزیں موجود ہیں وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوات فرض ہوگی صحیح اب سافٹ ویئر انجینئر نے کسی نے مثال پر کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ ہاؤس کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ بہت سارے لڑکے بیٹھ کے کام کرتے ہیں بیس پچاس کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کمپیوٹر ہیں یہ مالے نامی نہیں کہلائیں گے ان کمپیوٹرس پر زکات نہیں ہوگی ٹھیک انسٹرومینٹ سے یہ مشینری کی طرح ہے یعنی ایک فیکٹری کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے جو مال بناتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو مال بنانے والی مشین ہے اس پر زکوات فرض نہیں ہے اگر وہ کروڑوں کی ہو تو ان کے سوال کے اتنے حصے کا جواب تو کلیئر ہے ٹھیک ہے ان کمپیوٹرس پر زکات نہیں ہے اب ان پر سرے سے زکوات نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ پورا اپنی تفصیل اگر بتائیں گے کہ لوگ کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے اور کیا کیا مزید قابل قابل زکات اموال مج... موجود ہیں اس کے بعد ہی ان کی ذات سے نفی اس بات کیا جا سکتا ہے کہ زکات فرض ہے یا نہیں اگلا سوال تھا کہ وہ جو بتا رہے ہیں امام اور مؤزین کا ظہر کی نماز کے علاوہ بکیہ چار نمازوں کا ہی جا رہا ہے آٹھ سے چار دوسری جاب کرتے ہیں اس میں اوور ٹائم لگا تو اوور ٹائم کی وجہ سے وہ اصل نہیں پڑھا سکے تو اب اصل میں دیکھیے دین اسلام نے جو عہد کی پاسداری ہے جی اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے جی اور عہد کی پاسداری کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کی پاسداری نہ کی جائے تو نظام ہی بدتر ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اجارے پر اجارہ جائز نہیں ہے جی اب دیکھیے اگر کوئی جو ہے وہ دنیاوی اداروں کے اندر جی بیس پچیس سال تیس سال پڑھنے کے بعد جی بزنس پر اگر وہ گفتگو کرے جی تب بھی شاید وہ ایسا اصول نہ بنا سکے جی جو ہمارے فکان نے بنا دیا جی آپ صدیوں پہلے بنا دیا جی جی جی کہ جس ٹائم آپ کی ایک جگہ جاب ہے جی اس ٹائم میں شرعن آپ دوسری جگہ جاب نہیں کر سکتے ماشاء اللہ کیسا اصول ہے معیشت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے اب دیکھیں اب وہ نا لفظ گھسٹ ہی ہے نا جی گوسٹ اساتذہ گورمنٹ اسکولوں کے گوسٹھ ملازمین فلاں ملازمین فلاں ملازمین وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک اور اس ٹائم میں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں اور نوکری کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ جاب کر لیں گے کچھ اور کر لیں گے بس ان کی خانہ پوری ہوتی ہے تنخواہ کام وغیرہ کچھ نہیں کرتے تو یہ شرم نہ ہے ٹھیک وجہ کیا ہے یہی اصول کہ جب آپ کا ایک ٹائم میں ایک جگہ پر معاہدہ ہے جی آپ نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ میں یہاں کام کروں گا ٹھیک اس ٹائم میں آپ دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے یہ تو ایک خرابی ٹھیک اور اگر آپ ایک جگہ تنخواہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری جگہ بھی اسے ٹائم میں تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تنخواہ تو ملتی ہے کام کے بدلے میں کام تو نے کیا ہی نہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ کام ہو نہیں سکتا تو اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ اثر کی نماز سے ان کا اجارہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک نماز پڑھانے کا ٹھیک تو اب یہ اثر کے بعد یا اثر کے وقت میں مغرب کے وقت میں شاہ کے وقت میں چونکہ یہ ان اوقات میں نماز پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان اوقات میں یہ کہیں بھی کام نہیں کر سکتے نہ یہ ٹیوشن پڑھائیں گے نہ یہ اوور ٹائم لگائیں گے نہ پرمنٹ جاب کریں گے ٹھیک اب اگر یہ کہیں کہ جی میں تو کٹوتی کروا دوں گا ٹھیک پیسے لوں گا یا نہیں ان صحیح. نمازوں کے مطلب مثال کے طور پر اگر ایک امام کو دس ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے صحیح. پر نماز اس کی تقسیم کی جائے صحیح مطلب کہ پانچ نمازوں کے اعتبار سے صحیح. تو ایک نماز کے ایک مثال سو روپے بنتے ہیں تو میں وہ پیسے لوں گا ہی نہیں صحیح. تو بھائی پیسے اگرچہ کے آپ نہ لیں لیکن چونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے صحیح. کہ میں یہ کام انجام دوں گا اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں صحیح. تو آپ اس ٹائم وہ کام بغیر کسی ادھر کے انجام نہیں دے رہے جی. تو یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے ہے تو یہ بھی جائزہ نہیں ہے اور یہ ادھر جو ہے کہ اوور ٹائم لگ رہا ہے یہاں پہ قابل قبول دیکھیں پانچ جگہ پہ تو اور ٹائم جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں تو وہاں پر ان پر لازم ہے کہ اس کو بالکل اختیار نہ کریں ٹھیک ہے اور جہاں لازمی ہے تب بھی ان کا ایسا ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا پھر یہ ایک راستہ اختیار کریں ٹھیک یا تو یہ امامت کی طرف ہی آ جائیں پورا یا پھر ایسی نوکری اختیار کریں کہ جو نمازوں کے اوقات میں یعنی اگر ملازمت ایسی ہے کہ چار بجے کے بعد بل فرسٹ چار بجے تک کہیں جا رہا ہے اور بجے سے پہلے کوئی ایسا کام شروع کیا ہے جو چار بجے تک نہیں نمٹ رہا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ چار بجے سمجھنی ہے اصل ٹائم تو جو نماز پڑھانے کے اوقات ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے ہو گئے اور ان کو اس سے پہلے نکلنا پڑے گا بات ہے ان کی جو کمپنی ہے وہ مسجد کو براد براد میں تو ہوگی نہیں جی بالکل تو پہنچنے کے لیے بھی تو ایک کرنا پڑے گا پہلے فارغ ہونے کا ٹھیک مختصب اگلا سوال تھا ہمارا حیدرآباد سے امتیاز بھائی تھے کہ دکان بیچ کر دکان بیچی ہے انہوں نے کہ یہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور اب گھر بنا رہے ہیں تو دکان کے بیچنے کی میں جو سمجھ سکوں دکان کے بیچنے کی جو رقم آئی ہے جسے اب یہ گھر پہ سرو کر رہا ہوں اس پہ زکات ہو کی نہیں دیکھیں انہوں نے کہا دکان بیچ کے ہم نے پلاٹ لے لیا لے لیا ہے پلاٹ خرید لیا ہے تو پلاٹ میں جو رقم چلی گئی ہے اس رقم پر تو زکات نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ان کے ہاتھ میں ہے جو بکیا ان کے پاس قابل زکوٰۃ اموال موجود ہیں ان کے حوالے سے اپنا حساب کریں وہ حساب کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے دیگر شرائط پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی اس کے اعتبار سے ان پر زکاط ہوگی ٹھیک ہے مزید قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی ہمیں دیجیے میرا نام امیر جمال ہے میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو سونا یہ سونا نہیں جو زیورات گھروں پہ ہوتے ہیں تین ٹولہ ہو یا دس ٹولہ ہو اور وہ او زیورات عورتیں استعمال کرتی ہے تو جو استعمال میں ہیں تو اس سونے پہ زکاط فرض ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں اگلی کال دیجیے احتیاط ہم جمع کرتے ہیں تو اس کو جیسے مثال کے ہم کسی کے لیے بھی احتیاط جمع کر رہے ہیں تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے لوگوں سے ہم کیونکہ فردن فردن الگ الگ سب سے نا اکٹھے کر کے لوگوں سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے کیونکہ ایک تو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے سارا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ بالکل الگ ٹرانسیکشن ہوتی ہے آن لائن جو بینکنگ ہوتی ہے اس میں صاف کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈونیشن کے جو احتیاط کے جو پیسے ہیں بالکل وہ الگ رہتے ہیں اس میں خلط ملط نہیں ہوتے پھر ہم کہ ہر ہفتے کے آخر میں یا کے آخر میں اگر وہ جتنے بھی جمع ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جمع ہونے والے پھر وہ مہینے کے مہینے جس کو ہم نے دینے ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو کیا ایسا چل سکتا ہے اور اس میں سبقاتے واجبہ شامل نہیں ہیں اس سے صدقات نافلہ شامل ہیں اور دینے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان سے لے رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں ہم ان سے لے کے آگے جس کے نام پہ لے رہے ہیں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اس میں کوئی شریک تباہت ہے کہ ہم بالکل مطلب لے ہی نہیں سکتا اور اگر نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے اس کی کوئی علت اگر ہو تو پلیز بتا دیجئے چوتھا کے ہے ٹھیک ہے جی بیرون ملک سے سوال لگ رہا ہے اس کا بھی جواب لیتے ہیں ایک کال اور دے دیجیے اسلام بات سے سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سونا ہے اس اس کی اور اس کی مالیت یا اس کا جو وزن ہے اس وہ پتہ نہیں ہے تو اس کی زراعت کب اتار دیں دو دوسری بات یہ کہ گھر زکوٰۃ کتنے پیسے ہوں پاس تو واجب ہے یا فرض ہے ٹھیک ہے جی آپ کا جواب ہے جی مفتی صاحب پہلے جمال بھائی تھے ہمارے جمال صاحب عرب شریف سے کہ جو زیور گھر پر استعمال میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں سونا جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں موجود ہوگی وہ بسکٹ کی شکل میں ہو وہ زیورات کی شکل میں ہو وہ سکوں کی شکل میں ہو ٹھیک ہے سونا ایک مال نامی ہے یعنی قابل زکوٰۃ مال ہے ٹھیک ہے یہ زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے باہر صورت اسے قابل زکوٰۃ مال تصور کیا جائے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کا حساب لگایا جائے گا کہ سال گزرنے کی شرط پائی جاتی ہے نہیں آ, نساب کی شرط پائی جاتی یا نہیں اور جتنا مال موجود ہے چلو نصاب کوئی پہنچ گیا آ, خود مستقل طور پر تنہا یا دیگر اموال والے زکات کو ملا کر لیکن آ, قرضہ اتنا ہے کہ قرضے کو نکالو کچھ بچتا ہی نہیں تو تمام شاید کو دیکھتے ہوئے شاید پائی جاتی ہیں تو زکوات فرض ہوگی یہ کہنا یا یہ سوچنا کہ چونکہ یہ گھر کے استعمال کا ہے اس لیے اس پر زکات نہیں بنے گی یہ درست نہیں ہے سوال جوتا ہے یہ احتیاط جمع کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں کر لیتے ہیں پھر ہفتے یا مہینے کے اختتام پہ جس کے لیے جمع کرتے ہیں وہاں دے دیتے ہیں چونکہ ان کا سوال صدقات نافلہ سے متعلق ہے جی صدقات کی دو قسم ہوتی ہیں ایک صدقات ہوتے ہیں صدقات واجبہ ٹھیک ہے زکوٰۃ صدقات واجبہ میں ہے اشر صدقات واجبہ میں ہیں پھر صدہ فطرت صدقات واجبہ میں ہیں نظر کے اماؤنٹ ٹھیک ہے قسم کے کفارے ٹھیک ہے اسی طریقے سے احرام وغیرہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے یا مناسب حج کی پابندیوں के خلاف ورزیوں کی وجہ سے جو صدقات نکالے جاتے ہیں وہ بھی صدقات واجبہ میں ہیں تو اور بھی ممکن ایک آدھ اور صدقات واجبوں کے سامنے آئے اب کسی نے قربانی نہیں کی وہ آئندہ قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی قضا ہو گئی قضا ہو گئی تو اب وہ جو گوشت ہوگا وہ گوشت بھی صدقات واجبہ میں چلائے گا ٹھیک دم کی جو قربانی وہ بھی صدقات واجبہ میں شامل ہوگی تو صدقات واجبہ کے جو احکام ہیں وہ بہت یعنی یہ سمجھیے کہ الگ ہوتے ہیں ٹھیک الگ ہونے کے علاوہ ان کی احتیاطیں زیادہ ہوتی ہیں نازک مسئلہ ایک سب سے موٹا جو اصول ہے صدقات واجبہ کے پیچھے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز شرعی فقیر ہی تک پہنچے گی ٹھیک ہے اس کے اندر عبات نہیں ہوتی اس کے اندر یہ <coughs> نہیں ہوتا کہ جناب مزید غنی, <coughs> غنی کو بھی دے دیں ٹھیک غیر غنی کو بھی دے دیں ٹھیک ایسا نہیں ہوتا صحیح تو اسی طریقے سے جو تاوان وغیرہ کے پیسے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں جب مالک موجود نہیں ہوتا تو وہ بھی فقیر پہ تصد کیا جاتا ہے تو یہ بھی صدقات واجبہ جن میں چلا جائے گا تو صدقات واجبہ کے جو احکام ہیں وہ قدرے سخت ہیں ٹھیک وہاں جو ہے وہ پیسوں کے خلط کے معاملات دیگر معاملات کچھ تفصیل رکھتے ہیں ٹھیک لیکن جو صدقات نافلہ ہیں جس کے احکام قدرے نرم ہیں ٹھیک اور جب مالکان کو پتا ہے کہ یہ رقم بینک کے ذریعے جی متعلقہ جو سمجھیے کہ اعمال بر کے کام ہیں ٹھیک جی ہے یا جو دین اسلام کی خدمت کے تعلق سے ترویج اسلام کے کام ہیں تعلیم و تعلم کے کام ہیں نکل جی کی دعوت پر مشتمل کام ہیں ٹھیک جی یہ جو بھی وہ کام ہے جہاں سطحات ناخلا طلب کرنا اور خرچ کرنا جائز ہے اور جائز نہیں باعث ثواب ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھیجے جا سکتے ہیں اور بھیجنے والے کو پتا ہے کہ یہ رقم وہاں پر بینک کے ذریعے جائے گی ٹھیک ہے تو اب اصل اس یہ ہے کہ بینک کے ذریعے جائے گی تو بینک میں دیں گے تو وہ مس ہو جائے گی ٹھیک ہے خرچ ہو جائے گی یہ بینک وہی رقم تھوڑی لوٹائے گا ٹھیک ہے نوٹ وہی نہیں کیونکہ بھیجنے والے کو پتا ہے ٹھیک ہے اس لیے درمیان میں جو بھی تصرفات ہو رہے ہیں جی بھیجنے والا اس کا مالک ہے جب تک رقم پہنچے گی نہیں متعلقہ شخص تک یا ادارے تک تھی تھی اس وقت تک سو فیصد بھیجنے والے کی ملکیت برقرار ہوگی ٹھیک ہے تو جب اس کی ملکیت میں وہ اجازت دے رہا ہے اسے انڈرسٹوڈ ہے تھی خاص طور پر موجودہ زمانے کے اندر ٹھیک ہے تو اب جو بھی مرائل ہیں ان کے گزرنے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک اور یہ لے سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں کوئی کلام نہیں ہے ذاتی اکاؤنٹ تو ان کا جو سوال تھا کہ علت بتائیں تو علت کوئی نہیں تھی ٹھیک بس جب مسئلہ ہم نے نجائز ہی نہیں کہا ٹھیک تو ہے علت تو انہوں نے اس کو پوچھی تھی نا ٹھیک ہے کہ نجائز ہے تو پھر اس کی کیا علت ہے ہم تو نجائز نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے جائز رخصت کی صورت بتا رہے ہیں ٹھیک ماشاء اللہ مفتی اگلا سوال اسلام آباد سے تھا کہ سونے کی مالیت اور وزن معلوم نہیں ہے ازکات کیسے دیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ شک کے نصاب کتنا ہے ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ زکات جو ہے وہ چھ چیزوں پر فرض ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کرنسی نمبر چار پرائز گونڈ نمبر پانچ مال تجارت اور نمبر چھ چرائی کے وہ جانور جنہیں خرید کر چارا نہ ڈالنا پڑے بلکہ وہ سال کا اکثر حصہ چراغاہ وغیرہ میں سرکاری جگہوں میں چلتے ہوں جی اور اگر کرنسی کی زکات کا پوچھ رہے ہیں تو ساڑھے باون تلا چاندی کی جو رقم بنتی ہے جی اس رقم کے برابر اگر کرنسی حاجت اصلیہ اور قرض سے زائد موجود ہے جی اور نصاب کا سال پورا ہو گیا ہے جی تو گی اس وقت زکاط فرض ہوگی اس وقت جو بن رہی ہے وہی اڑتیس ہزار سے کچھ زائد پچھلے ہفتے غالباً اڑتیس ہزار ایک سو پچاس روپے بن رہے تھے اور آج بھی دس بیس روپے کے فرض سے وہی ہے چونتیس ہزار ایک سو پچیس اڑتیس چونتیس ہزار ایک سو پچیس کل کے اخبار میں میں نے جو پڑھا ہے وہ پینتیس ہزار دھن کیا گیا چاندی کی رقم سے ہم لگا اچھا جی اب مال تجارت جو ہے وہ بھی ساڑھے باون سولہ چاندی کی قیمت ٹھیک کے حساب سے دیکھیں گے سونا جو ہے ساڑھے سات ہونا چاہیے لیکن اگر سونا ساڑھے سات कम کم ہے है लेकिन لیکن में میں کرنسی ہے سات है में میں مالی تجارت ہے है میں پرائز بانڈ ہے تو پھر سونے کو اور دیگر ام والے زکات کو ملائیں گے ٹھیک ہے ساگر طور پر دو تلا سونا ہے اور پانچ ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے جب ان کی قیمت بنائی ساڑھے باون تلا چاندی کی قیمت سے زیادہ پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو لامحالا اتنا مال ہو گیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے زکات نکالنے کے ایک اصول لیکن اس کے لیے آپ کو اور بھی اصول سیکھنے پڑیں گے اس قدر مختصر سلسلے کے اندر تمام چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی فتح اہل سنت زکوٰۃ کے موضوع جی پر موجود ہے چار سو کے قریب اس میں صرف زکوۃ کے متعلق فتح موجود ہیں اگر آپ وہ پڑھیں احکام زکوٰۃ کے نام سے جی دعود اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہوگا جی تو اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا ایک اور کتاب یہ فیضان زکوات وہ بھی مقتبۃ المدینہ نے شائع کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کا جو سوال تھا جو میں سمجھ پایا وہ میں یہاں پہ ارض کر دوں کہ یہ کہنا سونے کی مالیت اور وزن معلوم نہیں ہے اصل میں زیورات جب بنتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اب وہ سلپ وغیرہ کھو گئی ہے وزن معلوم نہیں ہے مالیت پتہ نہیں ہے تو اب اس کی زکاعت کیسے نکالے کہ نہ وزن پتہ ہے اور نہ اس کا ہی مالیت پتہ ہے تو اس کی زکات کیسے نکالیں وزن کیسے معلوم کریں اور اس کی مالیت کا تخمینہ کیسے لگائیں اس بارے میں کیا حساب فرمائیں گے آپ جس پر زکوات فرض ہے نا جی اس پر ان چیزوں کا حساب رکھنا ٹھیک ہے جن پر زکاط ہو رہی ہے ٹھیک جی وہ بھی فرض ہے ٹھیک جی وجہ کیا ہے جیسے ایک آدمی کی دکان ہے کریانے کی جی اب اس کا سب سے پہلا جو نا وہ ازر ہوتا ہے کہ ہم حساب کیسے لگائیں گے جناب ٹھیک کیسے لگائیں حساب لگانا کوئی راکٹ سائنس ہے ٹھیک ہے بہت آرام سے بندہ حساب لگا لگ لگانا چاہے گا لگا لے گا بہت آرام سے لگا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ حساب اگر وہ نہیں رکھے گا جی تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ زکاط زیادہ بنتی ہو یا کم نکالے ٹھیک ہے تو جب تک حساب نہیں لگائے گا اسے پتا کیسے چلے گا تو اس لیے ان چیزوں کا حساب رکھنا بھی شرعن واجب ہوگا ٹھیک اور حساب نہ رکھنا کوتا ہی تصور کیا جائے گا بندہ گناہ ہوگا ٹھیک تو ایک ہی دفعہ کا کام ہے لے جائیں سنار کے پاس بتا دے گا آرام سے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ مشورہ بھی اگر ہم ارض کر دیں تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا کہ جب زیورات خریدیں بالخصوص تو اس کی سلپ وغیرہ پر وزن لکھا ہوا ہوتا ہے اس سلپ پہ بھی اعتبار نہ کریں کسی مخصوص ڈائری وغیرہ پہ لکھ لیں تو سہولت رہے گی اس سے ابھی ایک مطلب کثیر الوقو ہے گھروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ زیورات آئے اس کا وزن وغیرہ بھول گئے کنفرم وزن جو ہے وہ بھول گئے اصل میں زیورات کی وارنٹی نہیں ہوتی نا جن چیزوں کی وارنٹی ہوتی ہے جن کی سلپ سنبھال کر رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوناروں کی سلپ گھر میں سنبھال کر رکھی جاتی ہیں جی لین دین اگر ہوتا ہے تو وہ اس کے بنیاد پر ٹھیک ہے آتی ہیں اس میں کسی سنا سے بھی معافنت لے سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں اور آپ کی ترکیب بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا بھی حساب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا فرض پورا پورا ادا کر سکیں مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی زکات کے تعلق سے میرا ایک سوال تھا کہ جیسے میرا جو ہے حج عمرہ کا کاروبار ہے اور اس میں ہم حاجیوں سے ایڈوانس میں جو پیسہ لیتے ہیں سال بھر پہلے چھ مہینہ پہلے تو اب یہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ میں رہتا ہے اور کچھ ہمارے پاس قرض بھی ہوتا ہے تو اب پیسہ ہم لوگ پہلے سے جمع کر کر کے رکھتے ہیں چھ مہینے بعد یا سال بھر بعد جب ان کو جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہم اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں اب یہ جو پیسہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسی سے ہم جو ہمارا خرچ بھی نکالتے ہیں ہمارے پاس میں بھی پیسہ لے لیتے ہیں جیسے ہم کو ضرورت ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں پھر یہ کبھی کبھی پیسہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اکاؤنٹ میں سے جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسا تو سوال یہ تھا کہ اب یہ جو پیسہ ہمارے پاس اگر پڑا ہے اب اس کے بعد پھر کوئی دوسرا پیسہ آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اکاؤنٹ میں کبھی کبھی ہمارے پاس میں پیسے رہتا ہی ہے اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ مطلب دو لاکھ پانچ لاکھ چار لاکھ روپیہ یا دس لاکھ روپیہ جیسا بھی ہے تو یہ اکاؤنٹ میں رہتا ہے ہمارے اس پیسے پر بھی زیادہ تمہارے جو واجب ہوگی یا نہیں ہوگی برائے کرم رہنمائی کرمائے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ لے جاتے یہ بتا رہا کہ ہند سے لیکن اگر یہ بتا دیتے یا ہند ہند سے ہیں جو کرنے والے ان کو چاہیے کہ یہ بھی ساتھ میں منشن کروائیں کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مختلف ملکوں میں حاجی عمرہ کے تعلق سے مختلف سسٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر زیادہ زیادہ کوئی یہ جو مہینہ چل رہا ہے عید تک موقع ہوگا آج پر جانے کا اس کے بعد پھر جو پرائیویٹ سروسز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اب یو کے وغیرہ میں تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں یہ آپشن آخر تک کھلے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں ملکوں کے نظام کے اعتبار سے کافی فرق آتا ہے اب یہ سوال گفتگو چلی پڑے تو میں جواب از کروں جی اب انہوں نے جو پیسہ لیا ہے جی تو اب جو پیسہ انہوں نے لیا ہے تو وہ کس طور پر لیا ہے اصل چیز یہ ہے نا جی کہ اس طور پر لیا ہے کہ انہوں نے آگے بلڈنگیں جو ہیں بک کروا رکھی ہیں ٹھیک ہے اس طور پر لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جہاز کے ٹکٹ جو ہے نا بک کروانے ہیں یا اس طور پر لیا ہے کہ صرف انہوں نے جس طرح ایک بیانہ دیا جاتا ہے ایڈوانس کے طور پر ایک جی بیانہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہے جی تو اب یہ واضح نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی حیثیت ہے کیا صحیح تو ان کے ساتھ کوئی دو دن کی ڈیبیٹ کر کے یہ نتیجہ نکلے گا ٹھیک کہ جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ ہے کیا اصل میں وہ قرض ہے امانت ہے یا ان کی ملکیت ہے جی جب تک یہ حیثیتیں متعین نہیں ہوں گی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی ہمارے ہند سے جن اسلامی نے بھی یہ کال کی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایم سی آر ابھی پٹی لگا دیتا ہے لارول افتاح اہل سنت کے فون نمبر کی پٹی آ رہی ہے تو آپ اس میں جمعہ کے علاوہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے بعد آپ کا جواب دے دی دیا جائے گا مزید کال دے دیجیے ہند میں اگر کوئی ماہر مفتی صاحب موجود ہیں جی یہ ان سے بھی رابطہ کر لیں جی مسئلہ تھوڑا دقیق ہے ان کو بیٹھ کر جی کئی جی نشستیں کر کے جی اپنی بات بتا کر یہ مسئلہ اس مسئلے کا جواب لینا پڑے گا مختلف پہلوؤں سے مختلف احکام آئیں گے اس کے آپ کو تفصیلات بتانی پڑیں گی یا تو وہاں پہ کسی اچھے سنی عالم سے مل لیجئے مفتی سے مل لیجئے یا پھر دارال سنت کے نمبر پر کال کر لیجئے ہمیں مزید سوالات دیجئے میرا نام اجاز احمد ہے میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لوکیشن ہوں اور میرا سارا کام فون پر ہوتا ہے کیا میں فارغ وقت میں کہیں دوسری جگہ کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں الیکٹریشن کا کام فون پر کال دوبارہ چلو ایک کال دوبارہ چلا دیں الیکٹریشن کا جی کیا مطلب کوئی ایسی ٹیکنالوجی یاد ہو گئی ہے کہ یہ فون پہ بجلی کو کہیں گے کہ بجلی رک جائے بند ہو جائے یا بٹن آن ہو جائے آف ہو جائے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان کے پاس ورکر ہوں اور یہ بیٹھ کے چلا رہے ہوں سپروائزر اس ٹائپ کا تو ہو سکتا ہے نہیں تو وہ آپ والی بات درست اگر یہ خود ہی بل فیل ایک الیکٹریشن ہیں اور خود جا کر کام کرتے ہیں ان کے ہیں سوال کا جواب تو واضح ہے جی کہ یہ نوکری کرتے ہیں ٹھیک ہے بھلے فارغ بیٹھے رہتے ہو ٹھیک ہے ایک جو سمجھے کہ لمحے کا بھی کام نہ ان کے پاس تو نوکری کرنے والے کو اپنا آپ سپرد کرنا واجب ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں جہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہاں جا کے پورا ٹائم گزارنا ضروری ہے بھلے کام نہ ہو ٹھیک ہے تو اب یہ کہنا کہ جی میرے پاس چونکہ وہ نہیں ہوتا کام نہیں ہے کام نہیں ہوتا فارغوں کو نوکری کر لوں یہ جائز نہیں ہے ٹھیک جی اگلی کال ڈار برا بیلجیم سے بول رہا ہوں ہم بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے اسے ہم مال لے لیتے ہیں کبھی پلاٹ لے لیا کوٹیاں لے لیا ہمارے پاس پلاٹ بھی ہیں کوٹیاں بھی ہیں آپ نے کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ بچ تو اس پہ زکات دینی ہے تو ہماری سمجھ میں یہ بات میں ہم تو پیسہ بچاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ آیا ہم نے پلاٹ لے لے لیا ہمارے پاس پیسہ آیا میں نے دکان کے لیے مال لیا میرے گھر میں مال پڑا ہو میں لے کے بیچتا ہوں تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے پلاٹوں پہ ہمارے زیور پہ ہماری جو بھی چیزیں ہیں کیا ان پہ بھی زکاط لاگو ہے ٹھیک ہے جی جواب لیتے ہیں اگر ایک اور کالج میں میں سے بات کر رہا ہوں جی میں نے یہ پوچھنا ہے زکات اس کو دے سکتے ہیں مطلب اس کے پاس کیا کچھ ہو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم زکات اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کی مالی پوزیشن کیا ہو ٹھیک ہے جی آپ کا بھی جواب دیتے جی مسئلہ بیلجیم سے یہ بزنس کرتے ہیں اور پیسہ تو اپنے پاس رکھتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں پیسہ تو کسی بھی سیٹ کے پاس نہیں بچتا سیٹ صاحب اپنا پیسہ بینک میں دیتے ہیں بینک انویسٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے پیسہ ٹھیک ہے تو یہ قاعدہ کس نے بتایا ہے کہ جو پیسہ بچ جائے اس پر زکات ہے یہ تو قاعدہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے قاعدہ یہ ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کو زکات دیں گے ٹھیک ہے قاعدہ یہ ہے ٹھیک ہے کوٹھی والے مالدار ہیں نا تو وہ زکات دیں گے غریبوں کو ٹھیک ہے کاروبار والے مالدار ہیں تو وہ زکات دیں گے غریبوں کو ٹھیک ہے تو بچ <laughs> جانے کا مطلب یہ ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو ٹھیک مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ ہے دو لاکھ روپے ٹھیک ہے اب دو لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے ٹھیک ہے قرضے کے نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا ٹھیک ہے زیرو ہو جائے گا زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس پیسہ ہے دس ہزار روپے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر یوٹیلیٹی بل چڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اسے گھر میں راشن ڈالنا ہے اس میں بیوی کا نفقہ ادا کرنا ہے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا نفقہ ادا کرنا ہے نکال کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے ٹھیک تو حاجت اصلیہ جو ہیں جی اس سے زائد ہو ٹھیک ہے وہ پیسہ صحیح اور ظاہر بات ہے اور پھر ہم نے یہ تفصیل بیان کی کہ ہر چیز پہ زکاعت فرض نہیں ہے ٹھیک ہے جو یہ مکانات لیتے ہیں یا کوٹھیاں لیتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں نہیں گاڑیاں تو نہیں آئیں گی ٹھیک تو وہ اگر انویسٹ کے لیے لیتے ہوں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اس کو بیچ دیں گے ٹھیک ہے جو چیز انویسٹ کے لیے لی جائے گی وہ مال تجارت کہلائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی گاڑیاں بھی اس لیے لیتا ہے کہ جی میں گاڑی لے رہا ہوں اور بیچوں گا اس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گی صحیح تو اس پر بھی زکوات فرض ہوگی لیکن اگر ذاتی استعمال کے لیے لے گا گھر رہنے کے لیے لے گا اولاد کو دینے کے لئے لے گا کرایے پر چڑھانے کے لیے لے گا تو ان پر زکوات فرض نہیں ہوگی اب زکات کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے کن چیزوں پر فرض نہیں ہوتی یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کو آپ ضرور سمجھیں اور مجھے یاد آیا کہ فرض علوم کورس میں پچھلا فرض علوم کورس ہوا تھا میں نے کوئی ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا ایک پورا لیکچر دیا تھا زکات کے حوالے سے تو وہ اگر یہ سن لیں گے تو امید ہے کہ زکات کے جو مسائل ہیں وہ بڑی حد تک کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کا میموری کارڈ بھی آ چکا ہے فرض علم کورس کا تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو مل جائے گا اس سے آخری سوال تھا ہمارا کہ زکات کس کو دے سکتے ہیں اس کی مالی پوزیشن کیا ہو یہ سمجھیں کہ ایک لکیر کھینچ دی شریعت نے ٹھیک ہے کہ جو اس کے اوپر ہے وہ زکات نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا جو اس کے نیچے ہے وہ زکوت لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض برادریوں والے کرتے ہیں جی کہ لوگوں کو کہیں گے جی ہمیں زکوات جمع کرا ہم غریبوں کو زکوات دیں گے اور زکاتے لوگوں کو جمع کروا دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہماری جماعت بنی ہوئی ہے یا ہماری برادری کے لوگ ہیں ہم تو زکاط مانگ رہے ہیں اب برادری والے اور وہ انتظامیہ اگر کر یہ کرے کہ جو آ کے زیادہ رونا دنا کرے اسے اٹھا کے دے ٹھیک ہے جو جو ہے سفارشی آ جائے اس کو اٹھا کے دے دیں ٹھیک ہے تو یہ معیار نہیں ہے زکات پر ریڈیو کی بانٹیں بالکل ٹھیک ہے زکات دینے کا یہ معیار نہیں ہے زکات دینے کا ایک معیار ہے شرعی فقیر ہونا ٹھیک ہے جو بھی شخص شریف فقیر ہے صرف اسے ہی زکات دی جائے گی اس کے علاوہ زکات کی ادائیگی نہیں ہوتی مدارس میں بھی براہ راست زکات نہیں لگ مدارس والے بھی شریف ہلا کرنے کے بعد شریف فقر کو دینے کے بعد پھر زکاط صرف کرتے ہیں ٹھیک اب شریف فقر کون ہوتا ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولا چاندی جی کتنے مر رہے ہیں چونتیس ہزار روپے چونتیس ہزار چونتیس ہزار کے درمیان آج کے ریٹ میں مر رہے ہیں جس کے پاس اب گھنٹے چلے جائے گا جی نمبر ایک جس کے پاس آج کے ریٹ میں ساڑھے باون تولا چاندی کا ریٹ بن رہا ہے چونتیس پینتیس ہزار کی مالیت کی کرنسی نہ ہو جی پرائز بانڈ نہ ہو سونا نہ ہو چاندی نہ ہو یہاں تک کہ جو گھریلو اشیاء ہیں زائد اور ضرورت اتنے مالیت کی نہ ہو ٹھیک اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب قرض وغیرہ نکال کر جس کے پاس نہیں ہے وہ شریف اقیر بنے گا صحیح اور مکتبات المدینہ نے اس حوالے سے ایک وہ بھی ایک پرچا بھی شاید کیا ہے ایک شریف فقیر کون ہے اور کون نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے اور جس کے بارے میں زن غالب ہو پہلے تو نکالنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ شریف فقیر کہیں گے کس کو ٹھیک ہے پھر جس کے بارے میں زن غالب ہو کہ ہاں یہ واقعی شریف فقیر لگتا ہے اس کو پھر زکات دے دی جائے ٹھیک اور زکات دینے کے <coughs> لیے کہنا ضروری نہیں کہ زکوات ہے یہ دی جا سکتی ہے تو اچھا پھر یہ بھی ہے گھر میں پانچ افراد ہیں ٹھیک کسی ایک کے پاس زیور ہے بکیا کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے پاس نہیں ہے پتا ہے کہ یہ شریف فقیر ہوگا اس کو دے دیں یا بعض اوقات لوگ جو وہ واقعی غریب ہوتے ہیں لیکن نہ باپ شریف فقیر ہوتا ہے نہ ماں شریف فقیر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ان کی بالغ اولاد ہے وہ شریف فقیر ہوتی ہے تو ان کے بالغ اولاد کو دے دی جائے ٹھیک تو یوں ان کی مدد کرنے کے جائز طریقے سے راستے ممکن ہیں اور اگر وہ اس پٹ سے اوپر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے وہ اب یہ دینے دی والوں ضر والو والو... کیا دینے والوں میں تینگری بنتی ہے لیکن اس پٹی سے اوپر لے نہیں سکتے اب وہ لے نہیں سکتے ٹھیک ماشاء اللہ مدنی چینل کے نازک ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا ان شاء اللہ کل دوپہر پیر کے دن آپ بارہ بجے اس سلسلے کو نشر مقرر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ اتوار جب آئے گا آئندہ سنڈے جب آئے گا تو ان اللہ اللہ کی رحمت رمضان شریف کے پر رونق لمحات ہوں گے بابرکات لمحات ہوں گے اور رمضان شریف میں مدنی چینل پر خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی خصوصی نشریات ہوگی بہت سے سلسلوں کی ٹائمنگ چینج ہوگی داراشتہ علیہ سنت اور احکام تجارت کی بھی ٹائمنگ چینج ہوگی احکام تجارت انشاءاللہ شاء ظہر اثر کے درمیان جو ہماری نشریات ہوگی اس میں کسی مناسب وقت پہ یہ ہوگا اور جو بھی وقت ہوگا وہ پہلے سے ارض کر دیا جائے گا لیکن ظہر اثر کے درمیان یعنی دو بجے سے سوا پانچ بجے کے درمیان یہ ہمارا احکام تجارت ہوگا اللہ ازد وجل ہم علم دین حاصل یہ نیت ہے کہ میں دو بجے کروں ٹھیک ہے ابھی تک مفتی صاحب کی نیت دو بجے کی ہے دو, دو, دو سے تین کی ہے لیکن جو بھی آگے پیچھے ٹائمنگ ہوگی اگر تو وہ بھی آپ کو عرض کر دی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم